الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شجور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مغلله ومن يغلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وقده لا شريف له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا قبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعون وبارك وسهل ما أبدا أما بعد فاعوذ بالله من الشيقان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الإصطلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع صدق الله مولانا العلي والله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد للہ عمد عالمی من بے سرو سام مددے تبل اے مدد کا بے قیم مددے, مددے انتظارے کر میں تنے آئری آئنی را اے خدا جا پینو خدا دان مدد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 علیام بھی مبارک وسلم اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے نہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ تقریر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا بولوں اور کیا نہ بولوں اس لیے تقریر پر میری طبیعت آمادہ نہیں ہے اور اس تھوڑے سے وقت میں جتنی دیر میں میں اپنے آپ کو تقریر پر آمادہ کروں گا اتنا وقت جو تقریر کا ڈیوریشن ہے وہ پورا ہو جائے گا اور میں اصل موضوع پر آ بھی نہیں پاؤں گا اس لیے میں وقت گزاری کے لیے کہ اتنی دیر وقت گزر جائے میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں حاضر آ گیا ہوں اور طبیعت میری علیل ہے اور علیل کی بولی بھی علیل ہوتی ہے اس وجہ سے میں صرف اصول برکت جیسے بنے اللہ و رسول کا نام لینے کے لیے اور آپ لوگوں کی بات رکھنے کے لیے اور آپ کے طیب خاطر کے لیے میں کھڑا ہوں اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے میں ہم جیسوں کی رہبری کے لیے منتخب فرمایا اور ان کو اپنے دین کے لیے چنا اور یہ خاص اللہ تبارک و تعالی نے ان کو انعام عطا فرمایا دین کی خدمت کا سلا اور صحیح طور پر بر وقت پہلے سنت والجماعت کی رہنمائی اور رہبری اور باطل فرقوں کے رد کے سلسلے میں اللہ و رسول نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا کہ ان کی محبت اور نیاز مندی وہ اہل حق کی پہچان ہوئی اور ان کے نام سے اللہ کا دین رسول اللہ کا دین صباب کرام کا دین بگوان اللہ تبارک عالمعی اور اہل رہے تھے اضام کا دین اور درجہ بدرجہ تنزل کرتے ہوئے اولیائے کرام کا دین اور حضور غص اعظم رضی اللہ و تبارک و تعالی تعالا کا دن امام اعظم کا دین ان کے نام سے اور ان کے شہر سے پہچانا جانے لگا اور مسلق اہل سنت والجماعت کا دوسرا نام مسلک اعلی حضرت ہوا اعلی حضرت کا مسلک کیا ہے میں نے دوش شیر اسی کے بیان کے لیے پڑھے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ حضور سرور عالم صلی اللہ و تبارک وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کی سرتا بقدم قدم شان ہیں یہ اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ, یہ کہ پڑے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ حضور سرور عالم صلی اللہ و تبارک و تعالی وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے سرتا بقدم شان انسا ہیں یہ, یہ, یہ اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ یہ حضور سرور عالم سلشان وہ انسان ہیں یہ حضور سربر عالم صلی اللہ تبارک علیہ وسلم اللہ کی سر سے لے کر کے اپنے قدم تک شان کا مظہر ہے اللہ کی ذات و صفات کے مظہر ہے اور اللہ کی ذات و صفات کا آئینہ ان کا سرابہ ہے سر سے لے کر کے قدم تک یہ اللہ کی ذات کا آئینہ ہے تو اب نتیجہ کیا نکلا بالکل سمپل ہے کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ یہ انسان تو ہیں لیکن ایسے انسان ہیں کہ ان جیسا انسان کوئی نہیں اور انسان کے روپ میں اگر یہ نہ آتے تو انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو عظمت اور جو شرف اور جو عزت اور جو اس کے مرتبے اللہ تبارک و تعالی نے بڑھائے ہیں اور جو اس کو درجے دیے ہیں یہ کچھ انسان کو ملنے والا نہیں یہ ساری عزت انسان کی اور یہ سارے درجات اور ساری عظمت انسان کی یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان کے روپ میں یہ آ گئے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں کلمے کی بولی ہے قرآن کا عقیدہ ہے کیا ہے کہ ان پر ایمان لاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ سے صاف ظاہر ہوا کہ جب تک محمد الرسول اللہ نہ مانو گے محمد الرسول اللہ نہ کہو گے ایمان نہیں ہوگا قرآن نے بھی یہی پیغام دیا کہ جب تک ان پر ایمان نہیں لاؤ گے اللہ والے نہیں بنو اور یہی کلمے نے بھی پیغام دیا کہ جب تک ان پر ایمان نہیں لاؤ گے اللہ والے نہیں کہلا سکتے لا الہ الا اللہ والے نہیں کہلا سکتے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ تو قرآن سے تو ہم کو یہ معلوم ہوا کہ ان پر ایمان لانا واجب ہے اور ہمارے وجدان نے اور ہمارے جو اسپرچل سینٹیمنٹس ہیں اور جو ہمارا بلی بلیف ہے اور جو ہمارا خیت ہے جو ہمارا ایمان ہے اس نے جو ہے ہم کو یہ بتایا کہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان یہ پکار پکار کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ میری جان ہے اگر یہ نہ ہوتے تو ایمان نہیں ہوتا اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو سب کو پیدا کیا ہے اسی کے لیے ایمان لانے کے لیے پیدا کیا ہے اس کو ہم سے جو ہے کچھ ضرورت نہیں ہے کہ ہم معاذ اللہ اس کو رزق دیں یا اس کو کھانا کھلائیں وہ رزق کی حاجت سے اور کھانے کی حاجت سے پاک ہے وہی جو ہے جان دینے والا ہے اور ہر جاندار کو جب تک چاہے اس ڈیوریشن تک جو ہے ڈیوریشن تک اس کو زندہ رکھنے والا ہے الائو رکھنے والا ہے اور اس کو جو ہے لائیولیہڈ اس کو رزق دینے والا جو ہے وہی ہے کوئی فرماتا ہے مما خلق تل جے آبدول مما خلق تل جل انس علا لے میں نے جنوں انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ مجھے جانے مجھے جانے ماں اڑی دن رہا اڑی دن ہوں میں ان سے کوئی رسک نہیں چاہتا اور یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں ان اللہ هو بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی جو ہے وہ ہے اور وہی جو ہے رزق دینے والا ہے اور قوت والا ہے متین ہے تو اس نے ہمیں اور آپ کو جو ہے اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائے اس کو جانے اور ہمیں جو ہے اسی نے جو ہے یہ کلمہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اس کلمے نے ہم کو بتایا کہ اللہ کو ایک بغیر محمد الرسول اللہ کے نہیں جان سکتے ہو اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ کرو اور یہ کہو کہ اللہ ایک ہے یہ دعویٰ تم سے اس وقت قبول کیا جائے گا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اس سے کیا پتا لگا کہ یا ایوہ الذین آمنوا جہاں جہاں قرآن میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے کن لوگوں کو کتاب کیا ہے ان لوگوں کو کتاب کیا ہے جو مستفیٰ پر ایمان رکھتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جو وسیلے پر ایمان رکھتے ہیں اور جنہوں نے مستفیٰ کے وسیلے سے ایمان لیا ہے اور جو مصطفیٰ صلی اللہ و تبارک و تعالی علیہ وسلم کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے انسان ہیں کہ ساری مخلوق سے یہ افضل ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے انسان ہیں کہ سارے انسانوں کو عزت اور عظمت جو ہے انہی کے وسیع سے ملی ہے تو وہی جو ہے وہی لوگ جو ہے یہ یادین اہم کے مسداخ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے انہی کو مخاطب کیا ہے کہ یا ایلین آمنو اے ایمان والو تو یہاں سے جو ہے مجھے کیا آپ بتانے کی ضرورت ہے کہ یا ایو لدین آمنو سے کون مراد ہوئے وہ مراد ہوئے جو اہل سنت پر جماعت ہیں جو اعلیٰ حضرت والے ہیں جو اوس والے ہیں اور جو اولیائے کرام کے نیاز مند ہیں یہ اولیائے کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس لیے مقرر کیا ہم ان کو کیوں مانتے ہیں ہم ان کو جو ہے اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ یہ بڑے خوبصورت تھے اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ یہ بڑے مالدار تھے اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ یہ بڑے جو ہے جاو قسم والے تھے ہم ان کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو ہے اس لیے چنا کہ دین کا نقش اور ایمان کا نقش یہ ہمارے دلوں میں جو ہے مستحکم کرتے ہیں مضبوط کرتے ہیں اس نقص کو جماتے ہیں اور اللہ والا ہم کو بناتے ہیں اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں تو جو اولیاء کے ماننے والے ہیں وہی جو ہے یا من کے مزدہ ہیں لہد میں اشک رکے شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے یہ ہے مستق آلہ حضرت کہ ہم جو ہے لہد میں چلے تو کب کیسے چلے اشکے رکے شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے یہ ان کا نام جو ہے اور ان کی محبت جو ہے وہ ہمارے کام آئے گی یہ ایمان جو ہے وہ کس لوگوں کا ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ اور مصطفیٰ صلی اللہ تبارک وعلیٰ علیہ وما کے صحابہ اور ان کے اہل بیت اور ان کی امت کے اور آئے کرام جو ہے وہ ہماری بگڑی اب بنا رہے ہیں اور جب ہم قیامت جب ہم دنیا سے جانے لگیں گے اس وقت بھی جو ہے وہ ہماری مدد کریں گے محمد الرسول اللہ کہنا جو ہے وہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا اور یہ کوئی کسٹمری ہے کوئی مطلب یہ کہ رسم ہے اور یہ ادا ہو گئی بس نہیں محمد الرسول اللہ نے آپ نے کہہ دیا تو سمجھ لو کہ قیامت تک جو ہے آپ کا لنک جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک وزمہ سے جو ہے ایسا بن گیا اور ایسا مضبوط بن گیا کہ وہ جو ہے انبریکیبل ہے کبھی نہیں وہ سکتا وہ رشتہ جو ہے ہمارے رشتے جو وہ منقطع ہو سکتے ہیں بھائی کا رشتہ منقطع ہو سکتا ہے باپ کا رشتہ منقطع ہو سکتا ہے ساری دنیا کا رشتہ منقطع ہو سکتا ہے لیکن جس نے اپنا رشتہ محمد الرسود اللہ کہہ کر کے جو ہے اسپرچل جو ہے جس نے ریلیشن شپ جو ہے محمد الرسود اللہ سے قائم کر لی ہے وہ کبھی نہیں میں عشق شہ شہکتا لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی شراخ لے کے چلے اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہے خدا وہ کیا بھٹک سکے جو یہ شراب لے کے چلے واہر الحمان الحمد اللہ رب اللہ